بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم اللہ حزاب وحدہ والصلاة والسلام وعلى ملہ نبی بعدہ محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد ابو مسعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے اس کتاب کے قہلے حصے میں فصل اول میں ہمارا درس جاری ہے فصل اول میں استاد نے تین نکات بیان فرمائے ہیں پہلا نکتہ ہے مسلمانوں کی زندگی سے دین کا رخصت ہو جانا تو اکثر مسلمانوں کی زندگی سے دین کا چلے جانا اور رخصت ہو جانا اس کو انہوں نے چند نکات میں ذکر کیا ہے پہلا نکتہ ہم کل ذکر کر چکے ہیں کہ آج عالم اسلام میں کہیں بھی شریعت کی حاکمیت اور شریعت کی حکمرانی نہیں ہے دوسرا نقطہ ہے احتلال المقدسات الثلاثة في ملت الاسلام کہ ملت اسلام میں مقدس تصور کیے جانے والے تین مقامات پر کفار کا قبضہ ان مقامات میں پہلا مقام مکہ مکرمہ ہے جس میں کابت اللہ اور مسجد حرام ہے دوسرا مقام مدینہ منورہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور ان کی قبر شریف ہے تیسرا مقام مسجد اقصی ہے جسے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ تینوں مقامات مسلمانوں کے ہاں مقدس تصور کیے جاتے ہیں میرے دوستو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیت المقدس سب سے پہلے کافروں کے تسلط میں گیا ہے یعنی انیس سو سرسٹھ میں جب کہ مکہ مدینہ اور جزیرت العرب انیس سو اکانوے میں اس پر قبضہ ہوا ہے پھر دو ہزار تین میں جب انیس سو میں امریکی سلیبی اتحادی طاقتیں جزیرت العرب پر اور خلیج پر حملہ ہوئی تھی دو ہزار تین میں جب یہی امریکی سلیبی طاقتیں عراق پر حملہ ہوئی لوگ کا خیال یہ ہے کہ مکہ و مدینہ بعد میں کفار کے زیر تسلط آئے ہیں لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے مکہ اور مدینہ بہت پہلے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور بیت المقدس پر قبضہ یہ مکہ اور مدینہ پر قبضے کے بعد کا عمل ہے اور آج سعودی عرب پر حکومت کرنے والی قوت یعنی آل سعود ان مقدس مقامات کے قبضے کے سلسلے میں ان کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے اور یہ کردار چار مراحل پر منقسم ہے چار مرحلوں میں مکے پر قبضہ ہوا ہے سب سے پہلے انیس سو چھتیس میں پھر انیس سو میں پھر انیس سو میں پھر دو ہزار دو میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ برطانیہ نے جب اس کی طاقت کا ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا پر اس نے عالم اسلام کے اکثر علاقوں کو سولہویں صدی کے آغاز ہی سے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا سولہویں صدی کے آغاز سے اور تین صدیوں کے دوران اس نے بہت سارے عالم اسلام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور برطانیہ خود وہاں آ کر بیٹھا ہوا تھا ان علاقوں میں یمن کے ساحل عمان عمارات دبئی ابوظہبی وغیرہ اور کویت شامل ہیں یہ ممالک جزیرت العرب کے اطراف میں واقع ہیں گویا کے برطانویوں کا قبضہ سولہویں صدی کے آغاز سے عرب ممالک پر شروع ہو چکا تھا برطانیہ کو اس بات کا احساس تھا کہ حجاز اور جزیرت العرب اس کی مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہاں مکہ اور مدینہ جیسے اہم مقامات موجود ہیں اور ان مقامات کے تقدس کی وجہ سے عثمانی خلافت نے ان کو کسی حد تک مستقل بھی کر دیا تھا مکمل اطاعت کرنے کے پابند نہیں تھے چنا چھ صدی کے ابتدا میں برطانیہ نے نجد اور حجاز ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سازش چلائی اور چال چلی کس کے ذریعے وزیر کا بھی تعاون معامل الکبر عبد العزیز آل مؤسس معلول سعودیہ الحالیہ یہ سب کچھ کس کے تعاون سے ہوا حالیہ سعودی مملکت کے بانی عبد العزیز علیہ آل سعود کے تعاون سے ہوا جو کہ ان کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا اربوں کے اندر اس کا باپ عبد اپنے بال بچوں کو اور خاندان کو لے کر اس وقت کویت کی طرف بھاگ گیا تھا جس وقت ان کی سعودیہ میں دوسری قائم کی ہوئی حکومت ختم ہو گئی تھی سعودیہ کی حکومت یہ حکومت تیسری حکومت ہے ان کی دو حکومتیں پہلے ختم ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گی یہ تیسری حکومت کیسے قائم ہوئی ہے اس کی تفصیل اب آپ کے سامنے آ رہی ہے برطانیہ کے مقبوضہ علاقوں کی وزارت نے اپنے نمائندے کے ذریعے اپنے نئے ایجنٹ عبد العزیز آل سعود سے اٹھارہ سو اٹھانوے میں ملاقات کی اس وقت اس کی عمر بیس سال سے کچھ زیادہ تھی ملاقات میں برطانوی ازرا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک کام کا آدمی ہے فقط له ادا عمل و وزب البرطانی تو انہوں نے اس کو فوجی خدمات اور برطانوی سونا پیش کیا جو وہ ہندوستان سے چرا کر لے جاتے تھے اور عبدالعزیز علیہ سعود کو اس کے مشیروں نے ایک خوفناک مشورہ دیا جو آج بھی اس طرح کے مشوروں پر عمل ہو رہے ہیں وہ مشورہ کیا تھا میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں یعنی انیسویں صدی کے اواخر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک زور و شور پر تھی اور وہ شرک کے خلاف توحید کی نشر و اشاعت کے لیے میدان میں نکلے تھے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے شروع میں ہمارے علماء دیوبند نے ان کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں رجوع کیا اور وہابی دعوت کی پذیرائی کی اور اسے ہی قرار دیا کہ ہمیں پہلے معلومات نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ آدمی دور سے بیٹھ کر کسی بھی چیز پر حکم لگائے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے اسی وقت یہ وہابی کا لفظ بطور گالی بھی استعمال ہوا تھا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشورہ دیا گیا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو تحریک اٹھی ہے اس تحریک سے فائدہ اٹھایا جائے اور اخوان نام کے اس وقت کچھ دیندار لوگ موجود تھے وہ اس اخوان المسلمون نامی تنظیم کے کارکن نہیں تھے اس لیے کہ اخبان نامی تنظیم تو انیس سو تیس کے بعد قائم ہوئی ہے جبکہ اب بات اٹھارہ سو اٹھانوے کی ہو رہی ہے یعنی ابھی انیسویں صدی شروع ہونے کو ہے تو یہ اخوان یہ لوگ بھی انقلابی ذہن رکھنے والے لوگ تھے اور وہاوی دعوت کے پیروکار بھی انقلابی ذہن رکھنے والے لوگ تھے چنانچہ ان سے فائدہ اٹھانے کا کہا گیا جیسے کہ آج کل بہت ساری مرتد حکومتیں اپنی تنظیمیں قائم کر کے مجاہدین کو کشمیر بجوا رہی ہیں مجاہدین کو افغانستان بجواتی ہیں ان کا مقصد نہ جہاد کی خدمت ہے نہ اسلام کی خدمت ہے ان کا مقصد اپنے مفادات کا تحفظ ہے سادے لوگ تو استعمال ہو جاتے ہیں اس میں لیکن بڑوں کے لیے اللہ خود کافی ہو جائے ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہاں پر عبدالعزیز آل سلول کے مشیروں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ افراد چاہیے ہمیں یہ وہابی دعوت کے پیروکار موجود ہیں اور اخوانی موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا دو میں عد العزیز ریاض پر پھر نجد پر مختلف حملوں کے بعد قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ساتھ کون لوگ تھے یہ وہابی حضرات تھے اور اخوانی حضرات تھے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب پرانے ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی شریف حسین کے نام سے ایک گورنر حجاز پر پہلے سے مقرر تھا جو کہ عثمانی خلافت کے لیے وفاداری کا دم برتا تھا حقیقت میں وہ بھی انگریزوں سے ملا ہوا تھا شریف حسین کا خاندان حجاز مقدس پر حاکم تھا یہی وہ خاندان ہے جس نے شیخ الحین محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کیا تھا اور پھر وہ مالٹا کی جیلوں میں رہے شریف حسین کا یہ خاندان شریف کیوں کہلواتا ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ ہاشمی ہے سید ہے تو ہر سید کا اچھا ہونا یا باکردار ہونا ضروری نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تو ابو لحد بھی تھا سید اس وقت قابل احترام ہوگا جب وہ کتاب و سنت کے مطابق چلے گا اس بات میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو کہ بعض لوگوں کی صرف اس لیے پیروی کرتے ہیں کہ وہ سید ہیں حالانکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے حالانکہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کہ شراب نوشی اور گندے کاموں میں اس حد تک ملوث ہوتے ہیں کہ دوسرے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال اب شریف حسین کا جو خاندان ہے یہ اردن پر ہاکم ہے تو اس پرانے ایجنٹ کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ شریف حسین کو نیا علاقہ دینے کی پیشکش کر دی اور عبد العزیز کو نجد اور حجاز پر بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یمن کا علاقہ نجران بھی عبدالعزیز کے حوالے کروا دیا اور پھر اس خبیث بیج کا نام انیس سو تیس میں کے نام سے رکھا گیا برطانویوں کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ اس علاقے میں حکومت عبدالعزیز اور اس کے بچوں کی ہوگی بشرتے کے کوئی بھی اہم کام اور کوئی بھی عالمی طور پر خارجہ امور سے متعلق کام یہ برطانیہ کی اجازت اور ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا اس شرط پر انہوں نے اس عبدالعزیز کے حوالے اس پورے علاقے کو کر دیا آپ اب یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ خفیہ معلومات کسے مل گئیں تو میرے بھائیوں جن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ خیانتیں کی ہیں انہوں نے خود ہی یہ معلومات دنیا کے سامنے پیش کی ہیں اس لیے کہ برطانوی وزارت خارجہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہر تیس سال بعد اپنے ارشف میں سے بعض ضروری معلومات نشر کر دیتے ہیں برطانوی وزارت خارجہ کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ارشف میں سے بعض خفیہ معلومات وہ تیس سال کے بعد جاری کر دیتے ہیں تو ان معلومات کے اندر یہ مبارک معلومات بھی موجود تھیں جو آج پوری دنیا کو معلوم ہے سوائے ہمارے ان مسلمانوں کے جن کے دل و دماغ پر اور آنکھوں پر تقدس کی پٹیاں چڑی ہوئی ہیں جو سعودی عرب اور ان کے حکمرانوں اور ان کے اماموں اور ان کے سرکاری مولویوں کے خلاف بات کرنے سننے اور سمجھنے کی توفیق سے محروم ہیں بات سمجھ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں آپ جو یہ اس زمانے میں وکلکس دیکھتے ہیں مختلف قسم کے راز جو نشر کر رہا ہے مختلف قسم کے رازوں سے پردے اٹھا رہا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دو آدمیوں کی کارستانی ہے نہیں یہ تو حکومتوں کے ذریعے نشر ہوتی ہیں اس کا تو امکان ہی نہیں ہے کہ حکومتوں کی رضامندی کے بغیر ان رازوں کو فاش کیا جائے تو اسی طرح برطانیہ بھی ہر تیس سال بعد اپنے ارشیف میں موجود خفیہ معلومات میں سے بعض کو نشر کر دیتا ہے تو ان کے اپنے ہی دوستوں نے گھر کا بیدی دی لم اپنے ہی دوستوں نے یہ معلومات نشر کی ہیں اور سعودی عرب نے اس کی کوئی تردید نہیں کی تردید کر بھی نہیں سکتے نا وہ اب تو اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان معلومات کی بنا پر اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اخوانیوں کو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تو کیا ہوا پھر تو اس کا جواب یہ ہے عبد العزیز علیہ آل سعود اور اس کے خاندان کی حکومت جب حجاز مقدس پر آ گئی ان نجس لوگوں کی حکومت جب اس مقدس سرزمین پر آئی ان لوگوں نے سب سے پہلا تحفہ کس کو دیا اخوانیوں کو دیا جو کہ برطانوی تیاروں کے ذریعے قتل عام کی صورت میں ہوا ان اخوانیوں کا قتل عام ہوا سبیلا نامی مارکے میں اور وہ طاقت جو خیر اور بھلائی کی طاقت تھی جس نے اس آل سعود کے بڑے کو حکومت تک پہنچایا تھا جس نے ان بیچاروں کو وہابی دعوت کی ترقی کے نام پر دھوکا دیا تھا ان اخوانیوں کا اور وہابی تحریک کے پیروکاروں کا قتل عام ہوا اور وہ لوگ ختم ہو گئے جو ان سے شریعت کا مطالبہ کر سکتے تھے یا کسی اچھائی کا مطالبہ ان سے کر سکتے تھے وہاں کردہ سفل جب عبد العزیز و اولاد ہی بس اس طرح ماحول اب عبد العزیز اور اس کے بیٹوں کے لیے صاف سترا ہو گیا اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اب وہ امت کے بیت المال کو اور مسلمانوں کے مقدسات کو کافروں کے قبضے میں اور کافروں کے تسلط میں دے سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کے بغیر اس لیے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ تاج برطانیہ کے حکم کے بغیر نہیں چلیں گے تاج برطانیہ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور مکمل ان کی اطاعت اور پاسداری کریں گے تو اب وقت جو ہے آگے ہے کہ مکمل طور پر ان کی اطاعت کی جائے اور کوئی بھی مخالف اب باقی نہیں رہا بس میرے دوستو اس وقت سے مکہ مدینہ اور جزیر تلارت انگریزوں کے قبضے میں ہے اب بات سمجھ میں بظاہر کہا یہ جاتا ہے کہ انیس سو سرسٹ میں سب سے پہلے بیت المقدس پر قبضہ ہوا یہودیوں کا اس کے بعد انیس سو اکانوے سے مکہ اور مدینہ اور جزیرت العرب پر قبضے کا سلسلہ شروع ہوا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ انگریزوں نے ان ممالک پر قبضے کی سازشیں شروع کر دی تھی اٹھارہ سو اٹھانوے سے بات ہو رہی ہے تو اٹھارہ سو اٹھانوے سے ان ممالک پر قبضے کی ترتیب اور منصوبہ شروع تھا تو اس زمانے سے مکہ مدینہ اور جزیرت العرب جب سے یہ عبدالعزیز کی حکومت حجاز مقدس پر آئی ہے مکہ مدینہ حجاز مقدس جزیرت العرب یہ سب کفار کے قبضے میں ہے بات سمجھ رہی ہے یہ خادم الحرمین شریف نہیں ہیں بلکہ حادم الحرمین ملحرمین شریف خا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہا کے ساتھ ہے. فرق سمجھتے ہیں آپ اس کا خادم الحرمین کے مطلب ہے حرمین کی خدمت کرنے والا اور حادم الحرمین کے مطلب ہے حرمین کو اڑانے والا تو بظاہر تو انہوں نے عمارتیں کھڑی کر دی ہیں اور حرمین کو بہت خوبصورت تعمیر کیا ہے لیکن اصل یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کے مستاق ہے وہ اس طرح کے چند ایک کاموں کو کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہاں پر انہوں نے ہرمین شریفین کو خوبصورت کر کے بنا دیا ہے اس کے بعد جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اندر بیٹھ کر اور یہ سب کچھ مفت میں بھی تو نہیں کیا گیا نا حاجیوں کے آنے جانے کا جو کرایہ ہے وہ کتنا مہنگا ہے اور کتنا زیادہ خرچہ حاجیوں کا اس سفر میں ہو جاتا ہے انہوں نے تو کوئی کام سبیل اللہ تو نہیں کیا ہے اس کے اخراجات بھی مکمل طور پر وصول کر رہے ہیں اور مکمل طور پر لے رہے ہیں